بسم اللہ الرحمن الرحیم الحم ربطور حش بالمجا حسف سابق منافقین پر زجریں اور کاتب اللہ بلحانہ روسلی میں جس غلبے کا ذکر تھا اس صورت میں اس کا نمونہ ہے خلاصہ داستان بنی نذیر آکام فہر ملاقین اتاستیں ان کا انجام اور تريب لالى رب دن علما رب دن علما رب دن علما میرے سورت حدیب کو شروع کیا گیا تھا سب علی اللہ سے ٹھیک ہے نا ایک سورت کو تسبیح سے شروع کیا جاتا ہے پھر دوسری کو نہیں اس کے بعد مجادلہ ہے یہ قدس سنگ اللہ سے ہے تسبیح نہیں نا اب جو سورت ہے یہ کس سے شروع ہے تصویر سے ہے یہ بیان ہے تو بیان کرتی ہے اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں ہیں اور غالب ہے حکمت والا ہے مالانا شادی فرماتے ہیں نہ بل بل بل بولا چسبیر خال ہر سارے تصویر حسبان پر مات ہے کہ صرف بلبل بل نہیں ہی تصویر آ رہی اللہ کی بلکہ بلبل کے ساتھ گلاب کا ہر پتہ اور ہر کانٹا بھی تصویر آ رہا اللہ جان یہ نہ سمجھو کہ جاندار تصویر کر رہے ہیں بال بال پال بول بول کے ساتھ کون تصویر باندھ رہے ہیں گلاب کا ہر پکا کانڈے بھی سکتا گلا بول بول کرسبی خانے کے ہر سارے بتشری کے ہر سارے بتشبی آئی زبان اللہ کی تصویر پاننا چاہ رہے ہیں واہ وب اخرج اللہ کاف کروں داستان بنی نظیر اور نمونہ تقریف دنیا داستان بنی نظیر اور نمونہ تقریف دنیا میں خلاصے طور پیار کر دوں کہ یہود کے تین گراؤ تھے جو مدینہ کے شمالی جانب رہتے تھے وہ جگہ ہم دیکھتے رہتے ہیں مدینہ شریف جہاں نا وہ جگہیں ان کی نظر آتی ہیں کس اس, اس مقام پہ سے ایک تو یہی بنو نذیر تھے جن کا آج ایک ہے دوسرا بنو قرائزہ ان کا پہلے ذکر کرپان کی ہو یا نہیں تیسرے تھے بنو قین کا یہ تین گراہ تھے یہود کے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 آپ نے محاصرہ کیا تقریباً پندرہ دن یہ بلو پہن کا بات میں کر رہا سمجھے اس کے بعد جب وہ مجبور ہو گئے کہ فیصلہ جو آپ کریں مراد آپ نے پہلے تو فرمایا کہ تمہارے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے اور میں بھی ایسے فیصلہ غدار کا یہ دیں پھر عبداللہ بن دنوبئی کی چونکہ یاری تھی ان کے ساتھ کہ ادھر حضرت کے بھی چاپلوسی کرتا تھا سمجھے اور آپ ہی نئے نئے گئے تھے سندو ہجری کی بات ہے تو اس نے بڑی منت سماجت کی لوگوں کو لے آیا کہ حضرت آپ ان کو چھوڑے قتل نہ کرے چلو چلے جاؤ تو حضرت نے فرما چلو ملک شام چلے جاؤ بنو قین کا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بنو نذیر نے غداری کی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائے خون بہا کے سلسلے کے اندر یہ دیت دیت ہوتی ہے نا جی؟ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے یا علاقے کا سردار ہوتا ہے وہ آپس میں قبیلوں کے کچھ صلاح کرے نا تو دیتیں اپنے ذمے لگا دیتا ہے کہ تمہاری جتنے دیتیں ہیں ہم ادا کریں گے تم آپ میں صلاح کرو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 ہمارے گھر ہم چندہ دے دیں گے اور ساتھ ہی ان خبیصوں نے سازش یہ کی کہ آپ جہاں آ کے بیٹھے نا اوپر قلعے سے بڑا بھاری پتھر ڈال دو تاکہ حضرت کا آپ شہید ہو جائے آپ جا کے بیٹھے تھوڑی دے لیکن باہر کے ذریعے آپ کو ہو گئی کہ یہ غداری کرنی چاہتے ہیں آپ واپس اس لیے یہ بھی ان کی آج سکھنی تھی اور خفیہ اور بھی ساز شی تو حضرت نے ان کے متعلق بھی یہی آڈر جاری کر دیا کہ بنو نظیر جو ہے وہ کیا ہو جائے جلاوطن ہو جائے اور خیبر جلاوطن ہو عبداللہ بن عبی نے پوشیدہ پوشیدہ انہوں کو کہہ دیا ہو چھوڑوے جلاوطن نہ ہو ادھر رہ جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا عبداللہ بن عبی نے کہا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 باقیرہ زمین مکان وغیرہ وہ ساتھ مال پہ کے اندر رہ جائے گا جا. چنانچہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑا کڑیے مڑے اپنی وغیرہ وہ لے گئے جانوروں کے اوپر اوٹو گدوں کے اوپر لاد کے تو بنی نظیر کہاں چلے گئی خیبر چلے گئے اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں ان کو وہاں سے بھی ملک شام نکال دیا گیا تیسرا کون سا کبھی تھا بنو پورا علاقہ وہ آپ پڑھ چکے ہو کہ غزوہ احزاد کے متصل ان کو قتل کر دیا گیا پڑھ چکے ہو نا یہ تین خبیص گروہ تھے بنو کین کا اول نمبر سن دو ہجری کے اندر کا بدل ہوئے اس کے بعد بنو نذیر ہیں آج جن کا واقعہ ہے تیسرے نمبر کے بعد کے اندر سب سے بعد میں کون بنو قرآذ کے مرد قتل ہوئے باقی ان کے بچے اور تو ان کو غلام بنایا گیا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 ربسا ابرا تھا صرف اکل والے وات ولا حکمت عدم قاتل و قید حکمت عدم قاتل و قید نہ ان کو قتل کیا گیا نہ قید کیا گیا جیسے کہ گیا تھا اور اور قید کون ہوئے بلوچر باد میں ان کو نہیں کیا گیا یہ حکمت عدم قاتل اور فرمایا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ جلا ہو ہوئے تو اللہ کی تقدیر کے خلاف تو نہیں ہوتا نا اس لیے قتل نہیں ہوئے اور اگر نہ لکھ دیتا اللہ ان کے اوپر جلاوت یا اپنی تقدیر میں تو البتہ عذاب دیتا ان کو دنیا کے اندر کیسے عذاب دیتا جیسے بنو قریضہ کو دیا بعد میں اور واسطے ان کے آخرت کے اندر عذاب نار کا ہے ذالے کا سبب عذاب یہ عذاب اس سبب سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ میو شاہ کلّہ دستور خدا اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اللہ تر سخت جواب دینے والے ہیں باقاعدات لین تن اضال شبو سوال ہوتا تھا کہ صحابہ کرام نے جو کھجوروں کے درخت کو جلایا یہ تو ایک قومی نقصان ہوا نا کیا ہوا اور عام طور پہ قوم نقصان نہیں کیا جاتا ہم بھی کہتے ہیں قوم نقصان نہ پہنچا جیسے ہمارے کراچی کے اندر کوئی آدمی مر جاتا ہے یا کوئی نیک اللہ کا بردہ شہید ہو جاتا ہے تو لوگ دھڑا دھڑ آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں نا یہ ہے قوم نقصان مسلمانوں کی جائیداد ہے ادھر ایسا لگتا ہے نہ اپنی مملکت کو نقصان پہنچاؤ نہ اپنے باشندوں کو نقصان جاؤ یہ ہے کہ تم حملہ آور ہوتے ہو کسی کافر سے کافر حکومت یا کافر قبیلہ تو ان پہ روب ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ نقصان کر سکتے ہو انہوں نے کن کا نقصان کیا مسلمانوں کا کافر ہوگا کافر ہوگا تاکہ ان کے اوپر روب پڑ جائے بات آگے سمے دیکھو جی زال ہے شبھ شبھ ہوتا تھا کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس سے قومی نقصان ہوا تکلیف ہوئی فرمایا کوئی نہیں کوئی حرض نہیں یہ اللہ کے حکم سے آئے جو ہی کاٹا تم نے کھجوروں کے درخت کو لینا کہ نہیں کہ جو کھجور کا درخت یہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ یہ الفاظ ہوتے ہیں قرآن پاک کے جن کو غرائب القرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے ایسے آ, وہ عربوں کے اندر بھی غیر معروف ہوتے ہیں الفاظ یہ کا لفظ اب تو موجودہ اربوں کے سامنے پڑھو کوئی پتہ ہی نہیں لگے گا حالانکہ بڑے تصحیح بلیغ الفاظ ہوتے ہیں غرائب القرآن سے ان کو تعبیر کیا جاتا ہے اور غرائب القرآن میں کتابیں لکھی جا چکی ہے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 اللہ کو حم سے اور ترک رسوا کریں کافروں کا اللہ وما افا اللہ تشریح فہ تشریح فح فہ کس کو کہتے ہیں ایک مال غنیمت ہوتا ہے دوسرا مال فہ ہوتا ہے مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو مستقل لڑائی کے بعد حاصل ہو مستقل جیسے غزوہ بدر ہوا ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو مال غنیمت ہوا مستقل لڑائی کے بعد حاصل ہوا اسی طرح ازوائے ہنین ہوا تھا مک کے پاس بعد مستقل لڑائی ہوئی تھی تو وہ ہوتا ہے مال غنیمت جو مستقل لڑائی کے بعد حاصل اور جہاں مستقل لڑائی نہ کرنی پڑے جیسے یہود کے آبادی تھی یہاں مستقل لڑائی کرنی پڑی وقت قلعہ بند ہو جاتے تھے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 لیکن مال کے مالک خود حضور ہوتے ہیں آپ مالِ پیک کا مالک اللہ کس کو بنا دیتا ہے اپنے محبوب کو پر میں بے شک آپ اس کا خرچہ نکالیں جتنی گھر کا خرچہ ہے سارا نکالیں اور باقی جو بچے نا وہ آپ غریبوں مسکینوں میں کیا کر دیں تقسیم کر دیں آپ مالے ہے اس کے حضرت کا مالکانہ کانا تو سبوں ہے دیکھو جی تشریح فہ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 تشریح پائے آ گئی اب کیا ہے جی؟ کہ پائے کو کہاں خرچ کیا جائے وہ ماں کہ پھر لایا اللہ اپنے رسول پہ من آل قرآ بستی والوں سے کہ بستی والے یہی ہو گئے یہ یہود جو تھے مدینے کے یہ سارے قبائل ان کا بھی مال کا تھا پائے کا تھا اسی طرح فدت وہ بھی پائے کا تھا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 لا یقون تاکہ نہ ہو جائے یہ دست بدست درمیان غنیوں کے تم میں سے اس کو غنی نہ کھا جائے دولا م دست بدست تاکہ نہ ہو جائے دست بدست درمیان غنیوں کے تم میں سے بما آتا تم رسول باقی کہا گیا لوگوں کو کہ جتنا اللہ کا رسول تمہیں دے نا مال پیسے قبول کر لیا کرو دل میں ملال نہ لایا تھا دل میں ملال نہ لایا تھا ہو اور جو دے تم کو اللہ کا رسول پس لے لو وہ ماں نہا ان ہو اور جس چیز سے روکے رک جاؤ ہاں؟ کہیں یہ تیرا حق نہیں رک جاؤ اسی طرح شریعت کے احکام میں بھی اسی طرح ہے اللہ کا رسول جو حکم کرے لو جن چیزوں سے روکے تم رک جاؤ وقت تک اللہ ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں تو مسارے پہ پے بیان ہوئے پہلے عمومی مشارے پہ پائے تھے پہلے کہ عمومی جی؟ مشارے پھپئے تھے اب تخصیص بادیم ہے فرمایا وہ تو عام مسارے پائے ہیں اب یہ تین قسم آ رہے ہیں یہ خاص مشارے پہ پائے ہیں ایک فکام مہاجرین اور دوسرے انصاف جو اس وقت موجود تھے تیسرے وہ لوگ جو بعد میں کیا تک آتے رہیں گے مسکی شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں اصلات کا بغض نہ ہو صاحب گرام پر تین گروہ ہے للفقرائر مہاجرین تخصیص بادت تعمیم جی اور پہلا طائفہ تخصیص بادت تعمیم کو پہلا طائفہ مسارفر کا واسطے فقیروں کے جو وطن چھوڑنے والے ہیں جو کہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے یہ فضیلت نمبر ایک ہے کہ اللہ کی راہ کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے مالوں سے طلب کرتے ہیں ہجرت کے اندر فضل اللہ کا اور اس کی رضامند سرون اللہ رسول فضیلت نمبر دو اور امداد کرتے ہیں اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی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 دارالسلام مدینہ آئے نہیں دارالسلام میں رہتے تھے ایمان بھی لے آئے اور دارالسلام میں مہاجرین سے پہلے رہتے تھے فضیلت از نمبر ایک یو ہی من حاجر فضیلت نمبر وہ محبت رکھتے ہیں مہاجرین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس شخص کے ساتھ جو ہجرت کا کیا تحت ان کے بلاج جدون افی صدور اہم نمبر تین اور نہیں پاتے اپنے اسکینوں میں تنگی اس سے کہ دیے جائے مہاجر اگر حضور مہاجرین کو مال دے تو انصار کے دل میں ملال نہیں پیدا ہوتا کہ کیوں دے رہے ہمیں دے نہ تنگی نہیں وہ یو سرون آلہ یہ کیا ہے کہ جی نمبر کیا ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر اگرچہ ہو ساتھ ان کے بھوک چاہے بھوک کیوں نہ ہو تو اپنے جانوں کے اوپر دوسرے غریبوں کیا کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں فضیر نمبر کتنی ہے چار ہے چار یو سر گنا لال کو سے فضیر نمبر چار ہے نا اچھا جی یہاں ایک واقعہ لکھتے ہیں خوشیری کہ ایک آدمی ہے حضور کے پاس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 چنانچہ ان کی ने نے ایسے کیا بچوں کو दिया دیا کھانا تیار کر کے رکھا اور چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجا دیا آپ مہمان بھی بیٹھ گیا ہے وہ آدمی صاحبی بیٹھ گئے ہیں بیوی بیٹھ گئی ہے سمجھے آپ پکڑان रहा کتنا सहाबी مہمان کھانا کھاتا رہا اور صاحبی اور اس کی ایسے کرتے <laughs> ایسے کرتے رہے تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ کھا رہے چوہان دیکھو نا یور سون آلہ ان کو لو کاندین تھا حضرت اب ان بیمار تھے ان کا خیال ہوا کہ مجھے انگور چاہیے تو انگور کا ایک کوشا لے آئے حضرت عمر نے ہاتھ میں پکڑا اس کو کھانے کے لیے بیمار تھے اتنے نے ایک سایہ لیا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 پھر آ گیا اس نے کہا حضرت خدا کے لیے کو دو آپ نے دوبارہ اس کو دے دیا تھا پھر خادم دوڑا اس سے لے آیا تھا اور حضرت کو خوشہ دیا پھر وہ شاید تیسرے دفعہ لگا تو خیر خادن نے روک دیا خدا کا خواتین <laughs> ڈھک بنا رکھا ہے تو دیکھو یہی آئی سرو نالا انت سے ملاقات بہن صاحب سمجھے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 وہ میوں کا چوہا نفس ہی اور وہ شخص کے بچایا گیا بخلے تب ان سے وہ شخص کے بچایا گیا کہ اس سے بوکھلے تب بھی اسے پہلے لوگ ہیں کامیاب ہونے والے بخلے تب بھی وہ ہوتا ہے طبیعت کے اندر کہ جو چیز آئے نا آدمی چھپا کے رکھتا ہے کسی کو دل نہیں کرتا کہ خارج کرے چھپا کے رکھتا ہے چاہے خراب ہو جائے بدبودار ہو جائے مٹھائی دل نہیں کرتا میں پچھلے سال گیا کوٹ کے علاقے میں وہاں شاگرد رہتے ہیں کافی خر کا علاقہ ہے عمر کوٹ وہاں اچھے بلے کوئی چار پانچ جبے ایسے مٹھائی کے مجھے مل گئے شاگردوں نے دیے تو ایک شاگرد کہنے لگا مجھے کہ استاد جی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 کہ وہ اسلاف کے گستاخ نہ ہو اصلاف کے گستاخ نہ ہو بد زبانی نہ کرتے ہو اسلاف کے بارے میں باقی سمجھ تو اسلاف کے گستاخ تو اول نمبر کون ہے جی شیعہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی ہی کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہیں یہ منکر حیات حیات النبی کے منکر جو ہے نا ان کے سامنے کسی بزرگ کا کال پیش کریں گالی دے دیں گے بزرگ کو بالکل گالی دے دیں گے سمجھے جی آپ تجربہ کر دیکھیں بالکل حضرت نالوچی کی بات کریں حضرت معبول عثمانی کی بات کریں جس کی بھی بات کریں گے نا گالی دینا شروع کر گے یہ خدا کا غضب نہیں خدا کی لعنت نہیں کہ اسلاف کو آدمی گالی دیں مولانا رومی فرماتے ہیں ہیج قوم میرا خدا رسوا نہ کر تا دلے صاحب دلے نامد مدک وہ قوم و قار ہو جاتی ہے جو اپنے نے اکابر کو کیا کرے گالی وہ زریل و ہو جاتی ہے سمجھے جی؟ اچھا جی ولدین جاؤ یہ تیسرے نمبر پہ ہے طے فرما وہ لوگ آتے رہیں گے بعد ان کے غریب لیکن شرط یہ ہے یقولون اوس نمبر اچھا جی وہ بات مجھے یاد آ گئی ہے جو احمد سعید ہے ہمارے پاس ہے گستا اس کے سامنے ایک آدمی نے یہ حدیث پڑھی کہ منصل اللہ قبری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 ابن کثیر کا مانا تو کثیروں کا بیٹا ہم کثیروں کے بیٹے کی بات نہیں مانتے تو ابن کثیر کو ولد و زنا اس قبیس نے کہا ہی نہیں کہا کہ کثیروں کا بیٹا ہے ہم بات نہیں مانتے حالانکہ کثیر نام ہے کثیر ابن کا کہا ہی بھی ہے تو ایسے گستاخوں کو دیا جائے گا یہ شیوں کے برابر گستاخی ہی بھرتے ہیں تھکاوٹ کے بارے میں اللہ محفوظ کرے آمین کہہ رہے اللہ ہمیں ماف پوس کرے ان کو بھی ہدایت دے ان واس نمبر وہ کہتے ہیں رب لنا اے ہمارے پروردگار بخش واس ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو سبقت کر گئے ہم سے ساتھ کے اس کے مان وہ اکابر ہیں یا نہیں ہمیں بھی بخش ہمارے اکابرین کو بھی باقش. تو اکابر کے بارے میں گستاخی نہیں کرتے متبے ہیں ولا جل کی قروب نہ نمبر تین یقولون وس نمبر ایک تھی اور ول اخبار ان وس نمبر دو اپنے لئے بخشش کی دعا مانگتے ہیں اکابر کے لیے بھی ولا تا جل نمبر تین اور نہ کر ہمارے دلوں کے اندر کینا مومن ان کے لیے کسی مومن کے بارے میں کینا نہ ہو رب بنا ان نہ رہی میرے محتران